لانے والے میرا دل بھی چمکا چمکان والے چمک تجھ سے پاتے لو کے رستے میں ہے جب والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے چمک تجھ سے پاتے رہے گا چل رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چل رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بچم والا بے چمکا تج رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے چند رے میرا دلچمکا دی چمکان ہے سب دل چمکا دے والے چمک تجھ سے پاتے سبحان اللہ ناظین ایک مختصر صوقہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور کیو ٹی وی پر آپ کے لیے یہ پروگرام ماسٹر پینٹس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات ہے میں ڈاکٹر عبد اللہ حاضی شیخ بات کر رہا ہوں شدادپور لاڑکانہ سے جی ڈاکٹر صاحب تسلیم صاحب صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ للہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو جب اس پروگرام میں دیکھتے ہیں آپ کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں سے اور اتنا زبردست اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں بہت شکریہ نام کہیں یہ سنا سنا مجھے لگا بالکل میں آپ کے, کے پروگرام میں کافی مرتبہ آ, تقریباً ہر سال میری خوش نصیب یہ ہے کہ ہر دفعہ ایک یا دو مرتبہ کار لگ جاتی ہے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلوات تسبیح یا سلوات ترجت یہ باد پڑھنا یہ مطلب اچھا ہے یا انفرادی طور پہ ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام میں نسم بھائی میں ہما مدر پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی ہما کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کو مفتی عامر صاحب کو یوسف انکر کو بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام السّلام اور کتنے دن سے کال میری آٹھ کال ملی ہے مل گئی آپ کی مل گئی نا ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے یوسف سے ایک انک کی ریکویسٹ بھی کرنی اور تین سوال بھی کرنے ہیں اچھا ٹھیک ہے مفتی کے سے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ قرآن میں اس کا حکم ہے تو نشہ تو کر لینا چاہیے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے اور جو لوگ شراب یا کوئی اور نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر انہیں معمولی سا بھی موقع مل جائے تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں انہیں اس سے کیسے روکا جائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو با... بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں زبردستی جا... جاتا ہے تو اس کی مطلب اس کہ وہ لوگ کہ اسلام میں تو آپ کی ہٹاتے ہیں اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں سوالات ہو گئے ایک تو یہ پوچھا تھا کہ نماز میں جب نیت باندھے ہیں تو ہتیلی کا رخ کس جانب ہونا چاہیے بعض لوگ گال کی طرف رکھ لیتے ہیں اس طرح کر کے تو صحیح ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی ہونا چاہیے انگلیوں کا رخ بھی اور ہتیلی کا رخ بھی سنت کریمہ ہے روزہ مکرو ہونے کی صورتیں پوچھی تھیں تو کافی ساری اس کی صورتیں ہوتی ہیں روزہ مکرو ہونے کی اس میں زیب و زینت اختیار کرنا خصوصاً مرد کے لیے جس سے لوگوں کو بدگمانی ہو کہ شاید اس نے روزہ نہیں رکھا یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی ایسا کوئی بھی عمل اختیار کرنا کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو ان تمام صورتوں سے روزہ مکرو ہوتا چلا جائے گا اور ہر ایسا کام کرنا کہ جس سے اتنا ضعف تاری ہو جائے کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے وہ تمام صورتیں مکروحات کے اندر آ جاتی ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس کی بنا پر روزہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہو کہ بوجھ ہے بالکل صحیح وہ صحیح تمام صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ میں نے اصول چندر کر دی ہیں اس پہ سینکڑوں جزیات آپ نکال سکتے ہیں ایک یہ پوچھا بہن نے بھائی نے کہا کہ افطار کے وقت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ غسل کریں گے تو مکرو ہوگا اس میں فقہ نے فرمایا کہ اگر غسل اس وجہ سے کیا کہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے اور روزہ بڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے بوجھ سمجھتے ہوئے تو تو اس میں کراہت ہے اچھا اور اگر روزے کو بوجھ سمجھ کر نہیں کیا ویسے ہی عام روٹین کے مطابق غسل کر لیا تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے مسجد میں بہن نے کہا کہ میں اونچا سجدہ کرتی ہوں مردوں کی طرح غالباً تو کیا یہ صحیح ہے عورتیں مجھے منع کرتی ہیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے سجدے کی علیحدہ علیحدہ کوئی ترکیب نہیں بیان فرمائی اس کا طریقہ نے بیان فرمایا مطلقن ایک طریقہ ہمیں کر کے لیکن وہ مردوں کے لیے اس کو پریکٹیکل قرار دیا گیا ہے عورتوں کے لیے یہ نبی کریم کی قولی احادیث ایسی ظاہر کرتی ہیں کہ عورت سمتے اپنے آپ کو پردے میں رکھے لہذا فقہانے کوئی اپنے پاس سے نہیں بلکہ انہی احادیث کریمہ کو دلیل بناتے ہوئے عورت کے لیے سمت کے سجدہ کرنے کو افضل قرار دیا ہے لہذا کے سجدہ کریں انہوں نے کہا کہ کوئی رودہ نہیں رکھ سکتی تو کیا دوسرے کو رودہ رکھوا سکتے ہیں تو روزہ اور نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں اور جو عبادت خالص بدنی ہوتی ہے اس میں کوئی... کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے لہٰذا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا اب اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے یا بہت زیادہ بڑھا ہے اور آئندہ زمانے میں آنے میں بھی اس کے افاقے کی امید نہ ہو تو ہر روزے کا ایک فدیا دے دیں صحیح. فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوگی گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جیت. سلاط و تصویر تحجد یہ کہتے ہیں با جماعت پڑھنا افضل ہے کہ انفرادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ فقہ اسلام نے سابقہ ادوار میں جماعت جو نفل کی جماعت تھی اس کو مکروح قرار دیا تھا علت اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں فرض جماعت کی بڑی رغبت تھی تو نوافل کی جماعت کی اگر اجازت دے دی جاتی تو یہ فرض جماعت میں قلت کا سبب بن جاتی تو منع فرما دیا اب تغیر زمانہ ہوا اب لوگ فرض کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو لہذا حکم بدل گیا کہ اب نفل کی جماعت کو قائم کرنے کی اجازت باقاعدہ دی گئی تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو فرض کی بھی ترغیب حاصل ہو جائے صحیح لہٰذا صحیح اجتماعی طور پہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ عبادت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ جن کا نشے میں نماز کے قریب مجھا فقط اتنا فرمایا گیا مسئلہ یہ ہے کہ شراب کے سے جو اجتناب کا حکم تھا یہ تدریجن تھا تدریجن سے ایک آیت ہے کہ اللہ تقرب الصلاح تب ان کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ, جاؤ یہ پہلا حکم تھا کیونکہ کیونکہ وہ شراب نوشی اس زمانے میں راسخ تھی ان کی آخ کے اندر رائس اور, اور شریعت کے اصول ہے کہ کی طبیعتوں کو سختی کی طرف مائل کرتی ہے جیسا پہلے یہ قول آیا اور جو اشتنیمو والی آیت مفتی صاحب نے شادی وہ آخری آخری آیت ہے لہذا پہلے صرف نشے کرنے کی گویا کرنے سے منع, منع نہیں کیا گیا حالت نشہ میں نماز میں آنے کی مانت اور پھر مطلقاً منع کر دیا گیا لہٰذا اب حرام میں اب اس کو دلیل نہیں بنا سکتے یہ کہا کہ جس کو معمولی سے بھی موقع ملتا ہے شراب نوشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے مطلب صحبت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے شراب نوشی ایک دم ہی آدمی کو نہیں لگ جاتی ہے بہت سارے امور ہوتے ہیں بعض فلموں کے اندر مطلب آدمی مناظر دیکھتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے بعض غزلیں باقاعدہ پوری پوری کیسے ڈیسک نکال دی گئی ہے شراب کے فضائل کے اوپر کہ اس کو سن کے آدمی کہتا ہے تو سرخ یاقوت اس کو حاصل کر لو اس قسم کی چیزیں نہ سنی جائیں اور دوستوں کی صحبت وغیرہ اچھی رکھی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء مثبت نتائج برامد ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے کیوں زبردستی کرتے ہیں آپ زبردستی کا کیا تصور ان کے ذہن میں وہ بتائیں اگر کوئی ڈنڈا لے کے اور تلوار لے کے گردکھے ہوئے ہیں تو ید ہے تو یہ زبردستی تو ہمیں کہیں بھی بھی نظر نہیں آتی اور اگر واضح نصیحت ہے تو اس سے قرآن مالا ہے صحیح نحن صحیح نحن صحیح نبی کریم کی احادیث مالا مال ہے تو ہم دائرہ در میں رہ کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اگر بل فضا اسی کو زبردستی قرار دے رہے ہیں تو زبردستی کر کون رہا ہے پہلی بات اس کو زبردستی کہنا ہی بہت کام کریب جرم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وہ پیغام ہے جو علماء اسلام حکمت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کو زبردستی تصور نہ کیا جائے بلکہ ہماری مخلصانہ کوشش کو تصور کر کے ہمارے اخلاص اور محبت کو سمجھنے کی کوشش جی, جی ہاں اور یہ زبردستی نہیں ہم کو ڈنڈے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے بات یہ ہے گفتگو کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح کی کالز آتی ہیں آپ نے خود سنی ہے پروگرامز میں جس طرح کی دوسرے ممالک سے بھی کال کی ہیں کہ ہم کیو ٹی وی کے اس طرح کے پروگرامز دیکھ کر ہم ہمارے اندر جیسے انقلاب آئے ہیں تبدیلیاں آئی ہیں نماز کے حوالے سے اور قضاء عمری کی جو خاص طور پر میں نے دیکھا بہت نوجوانوں میں اس کی ترغیب پیدا ہوئی الحمدللہ شکر الحمدللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سلام بات کر سے جی فرمائیے ماشاء اللہ آپ نے جو ترانے والا تزمہ شروع کیا ہے قرآن کا بہت بتا ہے بہت شکریہ رمضان میں نہیں آئے گا رمضان میں تدبر قرآن ہاں جی اچھا اور کہہ نہیں سکتا ہاں جی آ رہا ہے کتنے وقت بتائیے اچھا لیٹ آور میں آتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کے شرف حاصل ہو آمین آمین آمین بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گی ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے فربائی سب uh, سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تراوی کے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاضر صاحب جتنے بھی ہیں آپ لوگ کے پیچھے پیچھے اور ان کو جو بیڑا ہے مفتی اکمل صاحب میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں سچی ساض صاحب کہ شراب منع ہے اور شراب کے بالکل جو عقل مند لوگ ہیں جو مفتی صاحب نے فرمایا جو عقل والے لوگ ہیں وہ شراب کو کھا مائیں جو اپنی جو نکالتے ہیں کہ یہاں جائیں وہاں جائیں اتنے نشے میں حرام ہے لیکن میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شراب اور پانی میں, میں ایک زمانے میں فرق نہیں سمجھتا تھا اچھا لیکن جب چھوڑی تو اس کے فوائد جو مجھے حاصل ہوئے ہیں وہ کم از کم ٹی وی کے زم... کیا بات آپ کی ماشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ اور ابھی وقفے سے پہلے جو کالر تھے وہ اس تجربات کا ذکر نہ سچا رہے تھے یقیناً کہ شراب وہ پیتے تھے اور بہت زیادہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ پانی اور شراب میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی بالکل تو یہ ترغیب ہی یہاں پر بھی مطلب دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے پرہیز مطلب حرام جان کر اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یقیناً اس کے فوائد ہوں گے اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا خاص طور پر اس وقت یہ بات مسلمہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو پانی اور شراب میں فرق نہیں سمجھتے ہیں وہاں پر بھی ڈاکٹرز انہیں بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم گنجائشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں نے یہ سارے جو سوالات کیے یہ اسی لیے کہ کوئی ہم تفصیل کے ساتھ کوئی اس کا پہلو نہ چھوڑے اور تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں کہ کیا انداز ہے اسلام کا قرآن اور شریعت کا اس چیز کی مذمت کے حوالے سے اور اس چیز کو منع کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب اس کے علاوہ جتنے نشے ہیں جیسے ہیروئن ہے چرس ہے اور بھنگ ہے جس سے اس سے بھی نشہ ہو جاتا ہے سگریٹ ہے پان نسوار شیشہ آج کل بہت عام ہو گیا اور لوگ وہ حکہ لگا رہے ہیں ان سب چیزوں کے حوالے سے کیا کہیں انجیکشن سمدھ بانڈ بہت زیادہ نشہ اور اسپریڈ کے ذریعے نشہ یہ سب چیزیں ان کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اصول ہاں میں اصول ہی ارتھ کرتا ہوں جیسے ہم نے وہی تمہید ہم باندھیں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سراہت ممانعت قرآن و حدیث میں آ گئی ٹھیک اس چیز کو کہتے ہیں ممسوس علیہ ٹھیک اب آگے جب کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے جیسے پان آیا سگریٹ آئی اور ہیرن وغیرہ آئی چرس آئی سمت بانڈ وغیرہ آگے اس سے نشہ کر رہے ہیں لوگ جس کو ہم عرف میں نشہ کہتے ہیں ان پر ان کا شرح حکم معلوم کرنے کے لیے ہم انہیں قیاس کرتے ہیں ان منصوص علیہ احکامات پر یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک چیز حرام قرار دی گئی ہے کیوں حرام قرار دی گئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں نشہ تھا <تصفح> تو اب اگر ان میں بھی نشہ پایا جائے گا تو وہی حکم لگائیں گے جو وہاں ہے اور نشے کے تاریخ میں آپ کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں کہ نشا اسے کہتے ہیں جو عقل کو معاف کر دے اس حد تک کہ اگر سامنے عورت کھڑی ہے تو ماں بہن کی تمیز نہ رہے جو میں بول رہا ہوں سمجھ میں نہ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں چلیں تو آدمی کے قدم لڑکھڑائیں اس حالت تک اگر یہ نشے یہ چیزیں پہنچا دیتی ہیں تو ہم انہیں نشے کی وجہ سے حرام کہیں گے اور اگر اس حالت تک نہیں پہنچاتی تو علت کی بنا پر حرام نہیں اچھا ہیرول نشے کے ہاں اللہ نشے کے بنا نہیں ہے ہیروئن تو ویسے مدھوش کر دیتی ہے ہیروئن کا تو حکم بالکل ویسی ہے انہیں حرمت کا ہی ہوگا اس میں بھنگ بھی سنا ہے کچھ ایسی ہے مسئلہ وہی ہے کہ یہ بنگ یا چرچ وغیرہ جیسے چرچ ہے اب اس کو پی کے تو یہ بعض کوئی برا نہ مانے کے کرکٹر تک اس کو یوز کر کے اور میدان میں اترتے ہیں گانا گانے والے غزلیں گانے والے چرس پی کے غزلیں پڑتے ہیں تو اس لیے آواز صاف یا وہ کہتے ہیں لگ جاتی ہے پھر ہماری بڑے ڈوب کو پڑتے جی ہاں یکسوئی کے بعض جو وہ یہ جو جالی قسم کے عاملین ہوتے ہیں یہ چرس پینے کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے بالکل ہمارا خیال منقطع ہو کے اللہ کی طرف متوجہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چرس سے وہاں سے تعلق کیسے قائم ہو گیا یہاں کیسے منقطع ہو گیا چرس کو ایسے کنیکشن جوڑ دیتی ہے بہرحال تو اب یہ اب شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اگر ان میں نشا نہیں ہے جیسے سگریٹ ہے اس حوالے سے اگر بات کرتے ہیں کون پہلے شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا رحمۃ اللہ بامبے سے بول رہا ہوں بامبے سے بامبے سے جی بامبے مدن ٹورے سے بول رہا ہوں میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا جی یعنی آپ کی تراغی کا اور یہ پروگرام بہت پسند آیا بہت شکریہ اور میرے ذہن میں ایک شیر آیا ہے لوگوں کے لیے नहीं اور میں بہت بہت کچھ ہوں جو آپ نے بہت زیادہ اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ جو کیا ہے اور ہمارے جو عقیدے ہیں ان کو درستی کے لیے جو آپ نے کیا ہے تو ایک ہی جواب آپ کے لیے ہے جو شاید آپ سمجھیں نہیں سمجھیں گے تو صحیح اتنا تو جمال ہو جازبے نظر محفل میں بیٹھ جائیں تو تلہا دکھائی دیں تو ہم لوگوں کی جو جماعت تنہا دکھائی دے رہی ہے اس وقت کیو ٹی وی پر हुँ. وہ اس کے لیے جتنا بھی میں نے دیکھا ہے سوچا ہے کمجا ہے آپ نے کیا نام بتایا کی آپ لوگوں کو حضر اور اپنی دعا میں ہم کو یاد رکھنے کہ آپ نے نام کیا بتایا رفیق اللہ نام بتایا رفیق اللہ صاحب ہم تنہا نہیں ہیں اب انشاءاللہ اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تنہا کا مطلب میں یہ نہیں کہا تھا میں نے کیو ٹی وی کی تعریف کی تھی آپ نے بڑی اپنی محبت کا اظہار کیا اور میں بیٹھ جائیں تو تنہا دکھائی دیں تو ہاں میں جو پروگرام کر رہے ہیں انہیں یہ تنخواہ ہے جی آپ کو تنخواہ نہیں کہا بالکل بالکل ہمارے ساتھ ہی جی ہاں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کیو ٹی وی چلا اکیلا ہی تھا اور پھر کارواں بنتا چلا گیا اور الحمد اس وقت پوری دنیا میں جس طرح لوگ کیو ٹی وی سے محبت کرتے ہیں اس کے پروگرامز سے محبت کرتے ہیں اور وہ یونیکنس کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے تھے ایک یونیک دکھتا ہے تو یہ آپ کی محبت ہے اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب आग بات کر رہے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جی میں نے بتایا کہ ان کو تمام چیزوں کو اس نظر سے آپ دیکھیں کہ کیا علت نشہ ان میں موجود ہے کہ نہیں اور اسے بنیاد بنا کر ہم انہیں حرام و ناجائز قرار دیں نہ دیں تو یہ آپ دیکھتے جائیے کہ نشے کی وہ تعریف ان میں اگر پائی جائے تو ٹھیک یہ تو مفتی صاحب اگر میں نام لیتا جاؤں اس کی بریکیشن اگر ہم کر لیں تاکہ ایک واضح طور پر لوگوں تک ایک میسج پہنچ جائے ہیروئن کے حوالے سے کیا حرام جی ہاں ہیروئن حرام بالکل چرس چرچ میں بھی اگر یہ علت پائی جا رہی ہے نشہ ہے تو پھر تو حرام ہے مفتی صاحب نے جیسا بتایا کہ اس سب چرس کے لیے کیا چرچ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ علت نشہ کی وجہ سے حرام نہیں کہیں گے ٹھیک یہ اس سے ہم ابھی مسجد کلام کر لیتے ہیں کہ اگر یہ چرس سے نشے کی وجہ سے حرام نہیں تو کس وجہ سے اس کو حرام یا ناجائز کر مطلب ایک الگ چیز مطلب اس کا حکم حرمت کا حکم آپ کر رہے ہیں ناجائز حرام ہے ناجائز بالکل لیکن چونکہ نشے اس وجہ سے نہیں آئے گا اب اس کے حرمت کی علت نشہ نہیں ہے چلے چرچ پر بات کر لیتے ہیں چرس کیوں حرام ہے جی ہاں مجھ سے ایک دفعہ کھانا تھا سوال ہوا کہ کیا چرچ شراب کی طرح حرام ہے میں نے کہا شراب کی طرح تو حرام نہیں کہ اس میں نہیں پائی جاتی پھر اس کے کچھ اکٹھ وغیرہ بتا کے میں نے اس پہ حکم لگایا کہ ناجائز اور حرام ہے تو بعض نے صرف وہ لے لیا کہ شراب کی طرح حرام نہیں ہے مفتی صاحب نے چرچ کو جائز قرار دے دیا ہم چس کو جائز قرار نہیں دیتے چرس ناجائز ہی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں لوگوں میں مشہور ایک حوالے سے ہو جاتی ہیں بھائی چرچ ایک نشہ ہے حالانکہ آپ نشے کی تعریف دیکھیں تو اس میں نہیں پائے جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ جائز ہو جائے گی بلکہ بہت ساری احادیث کچھ اور ذرائع بھی ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز نشے کی علت سے خالی ہونے کے باوجود ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ چرس ہمارے یہاں معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اگر لڑکی کا رشتہ کرنا چاہے کچھ لڑکا کیا کرتا ہے جو چرچ پیتا ہے چرسی چرسی سے تو ہم نہیں کریں گے چرچ اتنا برا نہیں لگتا جتنا لگتا ہے تو اسی طرح مطلب اس کی وجہ سے جسم کے اندر ضرر پیدا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے اندر اپنی عزت کے زوال کا سبب بن جاتا ہے ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی اپنے آپ کو زر پہنچانے کی اپنے آپ کو ضلعت پر پیش کرنے کی اس انداز سے پیش کرنے کی کہ لوگ ہم سے بدگوانی کریں ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں ان تمام امور کو بنیاد بنا کر چربی نہ جگہ کیا گا صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری ذلت کا باعث بن رہا ہے ہمارے اندر سے وقار جا رہا ہے اس کو استعمال کرنے سے ہم چرچ پینے سے چرسی کہلا رہے ہیں اس وجہ سے کیا حرمت آئے گی بالکل یہ تو حرمت آئے ہاں بالکل حکم, ہاں حکم حرمت آئے گی ان کو باقاعدہ استضلال کیا گیا ہے ان احادیث کریمہ سے یعنی یہ جو نبی کریم نے شاید فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مقام تہمت میں پیش مت کرو ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش مت کرو हुم. یہ بڑی سندیں ہیں اس چیز کی کہ اس سے سینکڑوں اقامات نکلتے ہیں हुم. آپ خلاف قانون کام کریں گے جیسے اب یہ سعودی عرب گئے ویزے او، عمرے کے اوپر اور حج کے لیے رک گئے हुم. اس کا شر حکم کیا ہے ان حدیث نکالتے ہیں وہاں چونکہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے کہ اگر آپ پکڑے گا جیل ریل میں رکھا جائے گا لہذا لہذا ممنوع ہوگا حرام ہوگا थी. اس لیے یہ اس وجہ سے حرام ہے کس طرح مطلب ہیروئن تو جس طرح صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے میں یہ جو हुँ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا اس کے بارے میں بھی بعض باز حکم موجود ہے ولا تلک بید الحلقہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ چیزیں نقصان تو دے رہی ہیں اب یہ پانچ چھالیاں سگریٹ بھی اس پر, اس پر میں آتا ہوں ایک وقفے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ پہلے ناظرین یہ ہیروئن اور چرچ جیسی چیزیں اس کو ہم فائنل کر لیں اس پر ایک خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاظ محمد یوسف میمن صاحب اور ہم آج معاشرے کی ان برائیوں کے حوالے سے جو ہم دو تین دن سے پروگرام کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک بہت ہی نازک پہلو اس ان برائیوں کا کہ ہم نشے میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں شراب کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ تفصیلی طور پر ڈسکشن کریں اور اب ہیروئن اور چرس چرس کے حوالے سے ہم اس کر رہے ہیں اور جس طرح اس طرح کرام نے کہا کہ یہ کہ بالکل ناجائز ہے اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں نسیم بھائی میں بشیر بات کروں امریکہ ہوں یو ایس اے سے جی بشیر صاحب وعلیکم السلام نسیم بھائی بشیر بات کروں رہا ہوں سے بشیر بھائی اپنے اپنے ٹیلیویژن بند کر دیجیے گا اور ریسیور پر میری آواز سنے جی میں نے اپنے کی آواز بالکل بند کی ہوئی ہے میں اپنا ٹھیک ہے فرمائیے ٹھیک ہے میں ریسیور سے بات کر رہا ہوں میں اپنے ٹی وی کی آواز بالکل جی میرا کوشچن مفتی صاحب سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کیو ٹی وی کا چینل شروع کیا قسم خدا کی میں اتنا اس سے متاثر ہوا ہوں اتنے زبردست کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو مفتیمل صاحب ہیں ان کا تو جواب ہی کچھ اتنا اتنی یگ ایج میں اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میں انہوں نے یعنی میں ان کا فین ہوں حقیقت میں یقیناً تو میرے دو کوشچن ہیں آپ پلیز مفتی صاحبان مجھے ان کا جواب دے دیں سب سے پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ امریکن ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے اس کو نماز کا قبض بالکل نہیں آتا اچھا مجھے اکثر یہ پوچھتی ہے کہ میری نماز کیسے قبول ہوگی کہ مجھے اس کا مجھے آپ کی نماز بالکل نہیں آتی ہے اس کو بالکل وہ پڑھ ہی نہیں سکتی نماز نہ ٹھیک ہے وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑی ہو جائے جیسے میں پڑھتا ہوں تو مجھے فالو کر جا ٹھیک ہے پہلا سوال ہے. تو ہے تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ دوسری ردر کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے بسملا پڑنا ضروری ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایک دانت کی فرمائش کرنی سے اگر وہ یہ جن کی دانتیں میں نے سنی ہیں لیکن کوئی چیزیں نہ آپ یہ سنا دیں ٹھیک ہے ضرور آپ کو سنائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل ہے السلام علام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں کامران میرا نام ہے جی کامران صاحب سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو رمضان مبارک کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بڑے بڑے عاشق رسول تشریف فرمائے ہیں جی اور بڑا دل خوش ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جو آپ کا تراوی ٹائم سے کیا بیان کروں کیا مزہ ہے اس کا جو وہاں پہ سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر کا جو آپ نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ نشے کے بارے بات ہو رہی ہے اس میں آپ نے حرمت کے بارے بات کی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئے کہ یہ سگریٹ اور پان کے استعمال میں بھی حرمت ہے یا نہیں اچھا ہم اسی پر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تسلیم صاحب ایک میرا سوال ہے تھوڑا سا پروگرام سے ہٹ کے شیورٹ آف میں نے ایک فتویٰ کی طور پر میں پوچھنا چاہوں کہ اگر ملک سے باہر کسی غیر اسلامی ملک میں हुँ. اگر کوئی پراپرٹی خریدی جائے اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے हुँ. اور اس کو اگر رینٹ پہ دے دیا جائے اور رینٹ جو, جو بھی رہے اس کو دے اور اس کے بعد اس پراپرٹی کو جب وہ سارا پی آف ہو جائے اور اس کو ہم بھیج دیں تو کیا آیا وہ پیسہ شرعی طور جائز ہوگا یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم انڈیا کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام کون سا اور کہاں سے انڈیا سے آجیو حسین بول رہا ہوں جی حاجی صاحب ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا انڈیا سے آجیو حسین بولتا ہوں حاجی صاحب ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا انڈیا سے آجیو حسین بول رہا ہوں جی سے حسین بول رہا ہوں جی جی بولیے بولی آپ کی آواز آ رہی ہے میرا سوال یہ ہے ناج شریف میرے کو سمبر نہ آپ کی آواز آ رہی ہے یہ اچھے بولتے ہیں ہاں میرے کو کا یوسف یوسف میمن صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور نات سنائیں گے جی بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ مفتی صاحب بات ہو رہی تھی ہیروئن اور چرس کیا بیماری مطلب کی وجہ سے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے اس وجہ سے بھی اس پر حرمت آئے گی پہلے تو یہ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ بیماری یا صحت کے لیے تو بہت ساری ادویات موجود ہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بھائی اس کے علاوہ علاج کے لیے کوئی صورت بچے گی نہیں اسی سے علاج ہوگا ایسا ہوتا نہیں ہے بالفض اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں جان مقدم ہے جان کا حق اس سے بڑھ کر ہے صحیح اچھا اس کے علاوہ نسوار اور حقہ جو عام حالت میں تو ان کا وہ حکم نہیں ہے کہ بندہ تھوڑا بہت استعمال کرتا ہے لیکن ان کی کثرت جو ہوتی ہے استعمال کی یہ امراض پیدا کرتی ہے اس کے افیکٹ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت برے جسم پر مرتب ہوتے ہیں لہذا جب یہ جان کے معطل ہونے کا یا بیماریوں کا باعث بنے اس صورت میں ممانعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو پان گٹ گٹکا نسوار ہو ایک بات میں چاہوں گا سگریٹ پان اور ہمارے یہاں پہ سیٹی وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ بہت کسے استعمال کرتے ہیں گائے کا گوشت بکرے کا گوشت اس کے بھی اثرات ہیں کیونکہ وہ بہت جگالی کرتے ہیں گائے بکرے وغیرہ تو جو ان کو زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں تو پھر ان میں بھی یہ جگالی کی عادتیں کچھ نہ کچھ آرات کسی نہ کسی کسی طور پہ پیدا ہوتے ہیں صحیح تو یہ تو خیر وجہ نہیں ہوگی اس کی استعمال جی ہاں اچھا کیا کہیں گے سگریٹ پان نسوار ہو بٹکا دیکھیں اولن جی ہاں تو ان کی حرمت کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم انہیں نشے کی تعریف پر پیش کریں گے کہ کیا میں نشے کی تعریف ہے کہ نہیں تو ان میں کسی میں بھی نشے کی تعریف نہیں پائی جاتی پان چاہے کتنی کثرت سے آدمی کھا لے سگریٹیں چاہے کتنی ڈبی پی لے لیکن بہرحال اس سے نشہ نہیں پیدا ہوتا تو یہ تو حرمت کی علت نہیں ہوگی اب جیسے مفتی صاحب نے اصول بیر فرما دیا بالکل صحیح اور کریکٹ یہ اصول ہے کہ اگر ان کو اس حد تک پیا گیا کہ یہ صحت کے لیے باعث سے ضرر ہو جائیں گے تو ممنوع ہیں اور اگر اس حد تک نہیں پیا تو اس کو مباہ کہا جاتا ہے مباہ شرن اس عمل کو کہتے ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب لیکن اس میں بھی مطلب یہ ضرور ہے کہ جو معظم دینی ہو جو کہ دینی علامت ہو اسے اس قسم کی چیزیں عوام کے سامنے بیان کرنے سے اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ پھر وہ عوام کی نگاہوں میں اس کی ایک ویلیو گرتی ہے لوگ ایک عجیب اس کے بارے میں مطلب ایک ذہن میں تصور اور ایک امیج بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ سب کے سامنے اس طرح گا تو پھر اس میں ذرا تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے ٹھیک تو اگر اس کو مبہ حالت تک رکھنا ایک ہے ایک عجیب سا محسوس ہونا تو ایک الگ چیز ہے نا مطلب جی کوئی بھی پیرا اگر ایک جائز چیز ہے سپوز جیسے سگریٹ ہے یا کوئی پان ہے پان میں خوشبو والا پان بھی ہے مطلب اگر کوئی پان کھا رہا ہے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ فلاں دیکھیں جی اتنے موزے دار پان کھا رہے اتنے بڑے جناب یہ آفیسر ہیں اور یہ پان کھا رہے ہیں اتنے بڑے مفتی ہیں یعنی اس صورت کو ناجائز کہہ دیں گے جی یا نی مملو نی مملو نی کہہ دیں گے ناجائز ممنوع پھر بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ ناجائز ممنو نہیں بنے گا نہ کوئی حرمت کا حکم ہے نہ کراہت کا حکم ہے زیادہ تر یہ کہیں گے خلاف اولا ہے خلاف اولا یہ کہتے ہیں مستحب کے برخلاف کو ٹھیک ہے کام ہوتا ہے کہ کریں تو اچھا ہے نہیں کریں تو کوئی بات نہیں اس کا مخالف کرنا یہ خلاف اولا چلاتا ہے زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہوگا بس پانچ سگریٹ بھی اگر پیے تو صحت کے لیے مضر تو ہے کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے نہیں ایک بات اس میں اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہر ایک کی صحت کا دار و مدار بھی ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا تمباکو کی معذرت چاہتا ہوں میں بات کرتی ہوں اس حساب کی تمباکو کی کوالٹی پر بھی ہوتا ہے یہ میں نام نہیں تو اس میں سگریٹس کا بعض ایسی ہوتی ہیں جو یہ ڈرائیور حضرات پیتے یہ اور بعض کہ وہ بہت ہی شان قسم کی ہوتی ہیں باہر سے آتی ہیں ان کے تمباکو میں بھی فرق ہوتا ہے افیکٹ میں فرق ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے شاید فرمایا صحت کہ جسم بعض اوقات فوراً افیکٹ قبول کرتا ہے بعض اوقات کتنی مرضی پیے اس کی طرف مطلب اس میں ایک ریکمینڈیشن ہے کہ نہ پیے یہ غیر مہذب تو ہے نا نہیں غیر مہذب کس طرح سے ہے دیکھیں انسانیت کے لیے ایک انسانی حوالے سے جو انسان کے خواص ہیں پھر انسانوں کا جو نصب العین ہے یہ ان چیزوں کے منافی ہے ہمارے جو مقصد حیات ہیں وہ ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹ بنائی دیکھیے مزر آج لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھائی ہمارا نشہ جو ہے یہ جو عادت ہے نہیں یہ تو بالکل غلط ہے کہ اگر آپ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے ایک مختصر سے وقفے لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے میں لندن سے بول رہا ہوں چودھری محمد طارق جی چودھری صاحب تو ایک دفعہ پہلے ہی میں نے کہا جی تھی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اللہ بہت ہی اچھا ہے مفتی صاحبان اور یسو میمن صاحب جی جی تو جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کے بہت اچھا پروگرام گرام آپ کا اس طرح کیا یہ سب چل رہا ہے بہت شکریہ تو میں وہ کچھ اس میں جو شراب کی بات کیوں کہ میں یہاں پر مجھے کوئی فورٹی سکسٹی ایئرس ہو گئے ہیں جی آپ بہت جی اس حوالے اہم بات بات کر سکتے ہیں جی, جی تو اس میں جو شراب کا سلسلہ جا رہا ہے ہم ہم ہم لوگ ہر چیز یورپ کی تصدیق کرتے ہیں پاکستان میں یا اور ملکوں میں عرب ملکوں میں میں یہاں پر اگر ہم شراب پی کر کوئی ڈرائیور करता کرتا ہے تو اس کے जाते لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو شراب, اگر یہ اتنی اچھی اور پھر جیسے کرسمس آتا ہے تو جگہ جگہ لاکھوں فور کر کے وہاں پر بسوں میں جگہ جگہ بندی لگائے جاتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے وہ نہ ٹھیک ہے تو یہ ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈرائیور کے اوپر کے اس کے ساتھ اگر چار حضرات اور سفر کر رہے ہیں हुँ. تو وہ ایسا قدم نہ اٹھائے شراب پی کے جو ان کی جان بھی خطرے میں پڑے پڑ گئے پولیس فوراً روک کر اس کو جیل میں بند کر دیتی ہے हुँ. اور پھر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے صحیح. تو یہ اگر اتنی اچھی ہے تو یہاں پر جہاں پر یہ عام کھلے بندوں ملتی ہے हुँ. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یوروپ یہاں پر فٹ بال گراؤنڈس ہے رگبی گراؤنڈز ہے یا میچیز ہوتے ہیں ویکینڈ کے اوپر تو وہ بالکل صحیح طور پر وہاں پر الکوہول جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے کہیں بھی پہنچ سکتی ہے اچھا باقی پبلک پلیسز کا کیا حال ہے جی پبلک پلیسز کے اوپر بھی بار جگہ کے اوپر انہوں نے سختی جی جی پبلک پلیس میں بھی انہوں نے ابھی یہ جو نا ہر جگہ پر قانون بن گیا ہے کہ جو سگریٹ ہے اس وہ بھی الاؤ نہیں ہے ابھی ٹھیک اور اس کی جیل بھی ہو سکتی ہے اس میں تو وہ تو بند نہیں ہو گیا قانونی طور کے اوپر سگریٹ نہیں پبلک پلیس پر بھی ہے صحیح تو شراب میں ویکینڈ کے اوپر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بے شمار لوگ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں جیلوں میں پھر منڈے کو جس کے سامنے پیش کرتے پھر ان کو جرمانہ کرتے یا کچھ تو مطلب ہے کہ وہ ایسا ان کا جو وہ سسٹم ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ محفوظ جگہ, جیسے جیسے خیز خیز جگہ, خیز جگہ محفوظ جگہ میں سٹیڈیمز میں اور پبلک پلیسز کے اوپر آ کے جب یہ کرسمس اسپیشل آتا ہے تو ایک لاکھوں پور خرچ کر کے یہ لوگ ای فلیٹ لگاتے ہیں مطلب کہ ڈرائیور وائیور جو ہے وہ شراب پی کر ڈرائیونگ نہ کرے اور اس طرح سے ہلد بازی کرتے ہیں ایک دوسرے کو مار پیٹ اور بہت ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا بڑے بڑے جو ہم سمجھتے یہ بہت ماڈر ہے بہت ہی زیادہ سوٹ وٹ ڈال کرتے ہیں ان کو ویکینڈ پر دیکھنا چاہیے جانور جو اس سے بھی ہے. تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہوتا کہ ان کا دروازہ کدھر ہے ادھر جانا کدھر ہے گھر کدھر ہے हुँ. تو یہ میں حقیقت رکھتی بطل... کیونکہ میں تو فورٹی سکس ایئرس ہوں یہاں پر رہتے جیان تو جیان تو وہ بات بتا رہا ہوں جو شاید وہاں پر اس میں نہ پتا ہو <laughs> صحیح بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا آپ نے اس حوالے سے اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کیے ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم Hello. السلام علیکم آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نعت کا نزانہ حضور کی بارگاہ میں برا میں اچھے نہیں برا سب سے ہوں اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھوم کیا سہارنا مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے کل بار جان باپ کو سن نسیمہ جانی بے بتا گلوان نسیم جان بے بتا گزر کن نسیما جی بدلہ گزر کن محمد را خبر کن احوال محمد را خبر کن جہاں محبوب حق ہے جا وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا نخالی ہاتھ تو ہر وہ جا بھی بری جان مسدا سم درا جا سیدائے رل کم سیدائے را اے من عالم یا محمد تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے لم یا محمد تو ہی سلطان عالم Ya Muhammad, Jiru'e Lutf, Suwe Man, Naghun, Suwe Nusay, Suwe Nusay, Suwe Nusay, ہے